الحمد لله نحمده ونصدعينه ونستقرره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغ الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أن الله ورسوله فقد رشد بهتذا تكتب الله عنه Sog تكتب علم المساعدة الصياد عبر الله على محمد علم PA و튼 جارك صليتلي على إبراهيم ュежду على آل إبراهيم أنك عندما يモّل تكون! على الله عن محمد علمتي وسأDRي محمد كما أدادت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم still in latte سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخذة من لساني يفقه قولي قد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز مخترم درگو بھائیو آج کا عنوان اپنی سلیہ ہے اللہ کا فرمان ما قدر اللہ حق قدره ما قدر اللہ حق قدره یہ اللہ رب العزت کا فرمان قرآن حکیم میں تین مقامات پر اس کا معنی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کی کما ہو قدر نہیں کی اللہ رب العزت کی قدر کا اس کی عظمت کا اس کی حیبت کا حق ہے وہ ادا نہیں کی سمجھنے کی کوشش نہیں کی آئے تھری ایسی ہے جسے سن کر یا پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اورانی کبیر میں ایک حدیث ہے جناب عبد اللہ بھی مسئود رضی اللہ عنہ کی روایت سے باتیں ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ایک بار ممبر پر کھڑے ہو کر پڑے آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے اس آیت کریمہ کا ممبر پہ حوالہ دیا اس آیت کو پڑھا اچانک میری نگاہ ممبر پہ پڑی میں نے دیکھا کہ ممبر کام رہا تھا شاید کو سن کر ممبر کام رہا تھا ایک لکڑی جمادات مگر ان جمادات میں بھی اللہ تعالی کی تعلیم اس کی حیبت اور خشیت کا شعور شاید کو سن کر ممبر کام رہا تھا ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی کما حقوق قدر نہیں کی مقام پر شاد لا ترجون اللہ بقار تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ رب العزت کے بقار کو کیوں نہیں پہچانتے کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے فرمائی نہ عظمت اللہ رب العزت کی عظمت عقیدہ کیوں نہیں رکھتے اس بات کو کیوں نہیں جانتے اللہ رب العزت اتنی عظمت کا مالک ہے تو جانتے ہیں وہ کیسے بہی بخاری کا حدیث ہے اللہ رب العزت جب کسی امر کی تنفیذ کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کی اطلاع فرشتوں کو ہوتی ہے فرشتے اللہ رب العزت کے امر کی حیبت میں بہوش ہو کر گر جاتے کو کوئی دو چار نہیں ہے یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اتحق اللہ انت ات آسمان جو ہیں ان میں چرچراہٹ ہے آپ چرپائی پر بیٹھے جب آپ بیٹھیں گے تو ایک آواز سے آتی چرپائی جھکتی ہے اس کی رسیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک آواز چرچراہٹ سے پیدا ہوتی ہے یہ آبادیں آسمانوں سے آتی پرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے اتنی شدید یہ مخلوق ہے آسمان مگر اتنے فرشتے ہیں کہ ان کے وزن کی بنا پر آسمان جھکتے ہیں ان میں چرچراہٹ جر ہے بیچ میں کہ معاف اسلام آباد سب ہے موف عرباساب اللہ بالاکن ساجد ال جب لمالا قائم بالا کن راگ ان کما ان ساتوں آسمانوں میں چار انگل کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہر جگہ فرشتہ کوئی قیام میں کوئی رخوب میں اور کوئی سجدہ میں چار انگلیوں کے برابر بھی خالی جگہ نہیں فرشنوں کی حیبت کیا ہے صحیح بخاری کے حضیث رسول اللہ نے فرمایا کہ آدن اللہ علی ان احدثکم مالا کے میں نے منگا ہی کہتے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں ایک فرشتے کا تعارف کرواؤں ان فرشتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کا تعارف کر ہوں آج اللہ نے مجھے اجازت دے دی تعارف کیا ہے روایا کہ باں بائی نہ آتے ہی الا شہ مت اردو اس کے کندھے سے لے کر جو یہ کان کی یہ چروی ہے یہ کتنا فاصلہ ہے یہ جی چار انگلی کا فاصلہ میں اس فرشتے کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کتنا فاصلہ ہے ستر سال کی مسافت کا ستر سال سفر کرتے ہو ستر سال سفر کرتے ہو کتنا فاصلہ طے ہو گیا میں اس فرشتے کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. تعداد میں یہ مخلوق ہے اور اتنی ان کی قدامت اور جسامت ہے طاقت کا عالم یہ ہے کہ قوم لود کی بستی کو فرشت نے اٹھایا آسمان تک لے گئے اور وہاں سے پٹک کر نیچے گیا اتنی طاقتور مخلوق اور اللہ کی خشیت کا عالم کیا اللہ نے بنے کسی امر کی تنفیز کا فیصلہ فرماتا ہے یہ سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اتنا اللہ کا خوف اس قدر اللہ ربر کی کا خوف آج آہستہ ہوش آتا ہے پھر سوال کرتے ہیں ماں دا قال اور آج پروردگار نے کیا فیصلہ فرمایا سے جواب دیتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ حق ہمیں تسلیم اور قبول ہے ان کی خشیت بھی اور ان کی اطاعت کا عالم جو فیصلہ ہے وہ حق صحیح بن ہے صحیح حبان میں حدیث ہے سبیر اسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اسرافیل کے سور بھونکنے سے سور بھونگیں گے قیامت قائم ہوں سور بن چکے اسرافین کو دیا جا چکا یہ خریدا کئی فعدہ بقا درتا مت سور انتقم ہے وہ ہو میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں کیوں حسوم ہے مجھے اس بات کا علم ہے کہ اسرافین سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا خود میرے کھڑے سور سامنے رکھا ہو جب اللہ کا امر آ جائے اٹھا کے پھونک دے لیکن منہ میں رکھے کھڑے عرش اللہ کو دیکھ اللہ کا امر آئے فوراً سور پھونک دو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اللہ رب العزت کے انتخال امر کی کیفیت فرشت ہے کھڑا ہے بیٹھا نہیں اور سوکھ سامنے رکھا ہوا نہیں بلکہ موہ میں دبائے ہوئے گاہیں اوپر جمی ہوئی اللہ تعالیٰ کا امر آئے تو اس کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیرنا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر اس کے وقار اور اس کے ہیبت کا عقیدہ انسان کیا ہے انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رف الدین نہیں کرنا رف الدین کی حدیث کا جواب دینے کے لیے ان کو چودہ سال سوچنا پڑا یہ قدر اللہ کے فیصلے کی فرشتوں کی حیبت آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں انسان کا کردار دیکھیں اللہ تعالی کا فرمان آ جائے فرشتے تو فیصلے کے سدور سے قبل بھی ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اور یہ انسان آیات بناک پڑھتا ہے نبی رش کی آدیش دیکھتا ہے اور کہتا ہے میرے ایمام کا یہ قول نہیں میرے مذہب میں ایسا نہیں حق اور انصاف تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافے کے قول کی ہے کیونکہ ان کے پاس بے شمار دلیلیں ہیں پیغمبر اسلام کی حدیث کی لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں ہم ان کی تقلید ضرور کریں گے حق امام شافے کے پاس ہے نہ حق ہمارے امام کے پاس ہے مگر چونکہ ہم ان کے مقلد ہیں ہم حق کو چھوڑ دیں گے اور نہ حق کو نہیں چھوڑیں گے یہ انسان کی حیبت قدر اللہ حق کا حقاصل تم نے کیا اللہ کی قدر پہچان بحر الرائب میں ایک مسئلہ لکھا ہو ایک ذمہ اگر نبی اسلام کو گالی دے دے تو اس کا ذمہ قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا ذمہ وہ کافر ہے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں. اس معاہدے کے ساتھ کہ وہ ہماری شریعت کے خلاف ہمارے قانون کے خلاف کچھ نہیں کرے گا کوئی حرکت نہیں کرے گا اگر ہمارے قانون کی پاسداری کرتا ہے تو ہمارے ملک میں رہ سکتا ہے اب یہ ذمہ یہ کافر ہمارے پیارے پیغمبر کو گالی دے دے تو اس کا ذمہ قائم ہے یا ٹوٹ گیا اس میں دو قول ہے ایک جمہور علماء کا جو کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئے باجب القتر دوسرا ہی میں ان رحمہ اللہ کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ذمہ کام ہم اب بھی اس کی حفاظت کریں گے ہمارا شہری قول نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب اپنا فیصلہ سادر فرماتا ہے ان الفاظ میں کہ قلب المؤمن جمیل و الا المخالف طلب قل بل یمیل و المخالف رائل اتباع ولا کن کہ ایک مومن کا دل پائل ہے اس کا جھکاؤ ہے مخالفین کی رائے کی طرف جو ہمارے مخالفین ایک مومن کا دل یہی کہتے ہیں ایک مومن کا دل یہی سوچتا ہے اس خبیص کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے جو ہمارے نمی کو گالی دے اس کو بلاؤ اور اس کو قتل کر دو وہ فوری واجب ان قتل لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ مذہب کی اتفاق ہم پر فرض ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا ماں قدر اللہ حقاقرے محمد ال رسول اللہ سلم اللہ تعالیٰ کے آخر رسول سجید والد آدم اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ تعالیٰ کے خلیل اس کے گستاخ کو ہم اتنی ڈھیل اور محنت دیں گے اور پھر صاحب یہ فیصلے بھی کریں کہ مومن کا دل تو مخالفین کی طرف ہے لیکن ہمارے لیے مذہب کی تباہ فرد کیونکہ آپ مولنے نہیں ہے کہ کتنا پہلے اعتراف کیے کہ دونوں جو حوالے پیش کی پہلے اعتراف ہے کہ حق یہ ہے اور نہ حق یہ ہے مگر ہم تقلید کی وجہ سے حق کو چھوڑنے اور نہ حق کو قبول کرنے پر مجبور ہے اس کو کیا کہیں گے صحیح بخاری میں زمیرہ کس کی عزیف ہے نہیں ادور جنت من کا نفی قلم ہی مسخال الحبت خردن القبر جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور تکبر کیا ہے کبر کیا, کیا ہے فرمایا کہ الکمر اور باتر الحق کے مقم تو ناس تکبر دو چیزوں کا نام ایک حق وادے ہو جائے اسے قبول نہ کرے حقواد سمجھ چکا ہے یہ حق مگر قبول نہیں کر اور دوسرا لوگوں کو حقیر جاننا کسی بنیاد پر ابرادنی بیس ہو مال کی بنیاد ہو یا قوم قبیلے کی بنیاد ہو کسی ہنر کی علم کی بنیاد ہو کسی بھی بنا پر لوگوں کو حقیر جاننا ہے یہ کبر اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے وہ انسان جنگت میں دانے یہ دونوں جو حوالے آپ نے سنے اس میں پہلے حق کا اعتراض کیا گیا کہ حق یہ ایک مومن کے دل کا فیصلہ یہ ہے لیکن ہمارے لیے تقلید کی مجبوری ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اس کا انکار کریں گے اور اس کے مقابلے میں جو نا حق ہے اسے قبول کریں یہ ہے وہ ماں قدر اللہ خر کا قدر ہے. اس انسان نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی انسان ہے کہ وہ خوسان اور لڑیف تھا یہ کمزور سا انسان ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا ہوا انسان اتنی ضرورت اور طاقت کی باتیں کرتے اتنی غلط شہر میں ہے تم دیکھو ملائکہ کو اتنی قوی مخلوق اتنی پرحیبت مخلوق اتنی تعداد میں مخلوق مگر پروردگار دگار کی تعلیم اس کی حیبت اس کا وقار اس کی عظمت اس کی حیبت اس کا خوف کس قدر اس دن پر اور قائم اللہ رب العزت کی قدر کیا ہے اللہ تعالی کی قدر کا سب سے اولید خانہ یہ ہے کہ اس کی توحید کو بہچان یہ بات نوٹ کر لو اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی تعلیم ہے وہ اس کے اکیلا ہونے میں اس کے وقت بخود آشریق اس کا رحمان ہونا رحیم ہونا غفور ہونا غفار ہونا اس کا کریم ہونا اس کا طواب اور رزاق ہونا یہ سب اس کی صفات ہیں لیکن سب سے مقدم صفت اس کی اس کا اکیلا ہونا سب سے پہلی صفت ابھی تو آپ دیکھیں نا یہ کل اللہ احد اس میں اللہ رب العزت کی صفت احد مدغول کہ وہ احد ہے کامانا اکیلا اور یہ صفت آہد پرانے پاک میں صرف کسی صورت میں ہے اور کہیں نہیں الواحد ہے بہو الواحد القاف واحد کئی مقام پر لیکن آہد کسی صورت میں یہ اللہ رب عزت کی توحید کا بڑا شریح اعلان ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے ایک ہی ہے و اللہ عاحد وہ اللہ ایک ہی ہے اور یہ ایسی صفت ہے جو تمام جو تمام صفات پر جاری ہوتی ہے ہر صفت کا مطلب صفت احد ہے اللہ روزہ رزاق ہے اور وہ رزاق ہونے میں اکیلا ہے رزاق کی اساس احد ہے الملک ہے مالک بادشاہ اور وہ مالک ہونے میں اکیلا ایسا اکیلا کہ تم جن جن کو اللہ کس اسمہ پکارتے ہو وہ خجور تو کیا خجور کی گٹھلی تو کیا اس گٹھلی کے اندر ایک باریک سا کھانا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ایسا مالک اور وہ مالک ہونے میں اکیلا ہے راج ہونے میں اکیلا ہے بہار ہونے میں اکیلا ہے غفار ہونے میں اکیلا میری یعنی ساری صفات کا مبنا صفت اللہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعظیب اس کی اکیلا ہونے میں سب سے بڑا عدم اس کی اکیلا ہونے میں اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ واحد کا سیرہ استعمال کیا کروں اللہ فرماتا ہے اللہ یوں کرتا ہے اللہ یوں کہتا ہے یہ نہ کو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی یوں کرتے ہیں تو کرتا اور فرماتا میں واحد وحدت نمایاں ہے اور کرتے ہیں فرماتے ہیں میں جمع اور تعدد کی بوا دی اگرچہ بظاہر ہماری لغت میں ہمارے استعمالات میں فرماتے ہیں کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اس میں زیادہ ادب ہے یہ ادب ہمارے میں ہے لیے پروردگار کا ادب ایسے سیزے میں نہیں ہے اس میں تعدد کی بو آتی ہو بلکہ ایسے سیزے میں ہے جس میں واقع جس میں اس کا اکیلا ہونا متعین ہوتا اس لیے پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی جمع کا تھیلا استعمال نہیں کیا لاسی فنان علئی کا کما انتہ اسلئی تھا انا نسی کا واحد کا سیلا علیہ کم نہیں انتم نئی. واحد نہیں واحد کا سیلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا سیلا اللہ کے لیے نہیں واحد کا سلا اور اللہ خود اپنی توحید کا دائر ہے وہ خود جو چاہے سیلا استعمال کرے قدر جمع کا سیگا ہے اور یہاں تفریح اور تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ خود فرما خود ہی توحید کا ذریعے اور خود ہی ایسا سیلا استعمال کر رہا ہے جس میں جو جمع کا سیغہ ہے اور یہ تفریح اور تعلیم کے لیے لیکن ہم کیونکہ اس توحید کو قبول کرنے پر مقلف ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سیلا استعمال کریں گے اس میں کمال ادب ہے اور وہ وحدت میں ہے نہ کہ جمع اس سب سے بڑی اللہ کی تعلیم ساری صفات کا مبنا صفت احد دل اس لیے سورہ اخلاص کی فضیلت اتنا الطاح دل فورت القرآن چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ایک تہائی قرآن کے برابر اتنا اس کا اجر فضیلت اور ایک حدیث میں آتا ہے ابو سعید خودی رضی اللہ الحال نوی وسلم کے پاس آئے اور آگرا میرا پڑوسی تتادا بن رحمان اس نے رات کو قیام النحل کیا تحجد پڑے اور تلا زور زور سے کر رہا تھا اور میں نے سنا کہ پورے قیام میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص پڑ حالانکہ قرآن کا حافظ ہے لیکن بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے بار بار کل اللہ کل ایک ہی ان کے بیان کرنے کا دان یہ تھا کہ جیسے ان کے اس عمل کو وہ چھوٹا سمجھ رہے تھے قرآن کا حافظ سورہ بقرہ سورہ عالم اس کو یاد ہے وہ سورتیں پڑھتا ایک ہی سورت کو بار بار دوہرا رسول اللہ سب نے سعید تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے ایک تہائی قرآن کی برابر ایک تہائی قرآن اس کا معنی یہ نہیں کہ کلام اللہ میں تفاوت ہے کلام اللہ تو ایک ہی حیثیت کلام اللہ ہونے کی سب برابر فرق نہیں ہے اس لیے ایک حدیث میں تھا کہ ہر حرف کی تسلی کی ہے یعنی کلام اللہ برابر الحمد للہ ربر عالمین پڑھے ہر حرف کی دس نے کی فرو اللہ و عید پڑھے ہر حرف کی دس نے کی کلام اللہ برابر لیکن جو بعض مسوس سے فرق سامنے آتا ہے آیت القر سے یہ آدم و آیت الفر قرآن قرآن کی سب سے بڑی آیت سورف آتا ہے آدم الصور سب سے بڑی سورت ہے تہائی قرآن کے برابر ان کی جو خضیرت میں تمیوز ہے وہ تمیوز ان کے مضمون کی بھی نام ہے کلام اللہ سب برابر ہے لیکن اگر کوئی تمیوز مضبون ہے خلاح ایک بڑی ہے خلاح کا ثواب زیادہ ہے تو وہ اس کے مضمون کی بھی نام ہے جیسے تب پتی ادا اب ابو اللہ برباد ہو جائے کلام اللہ ہے لیکن اس کا مضمون اس مضمون کا تعلق ایک کافر کے حوالے سے ابو اللہ کے حوالے سے اور قن اللہ وہ یہ بھی کلام اللہ ہے مگر اس کا مضمون اللہ رب الوسف کی توحید کے حوالے سے مضمون میں فرق ہے کلام اللہ ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن کلام اللہ کے مضامین میں فرق ہے اس فرق کی بنا پر ایک آیت یہ ہے ایک سورت دوسری سے افضل قرار پاتی اللہ واحد کا مضمون سب سے عظیم الشان کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے یہ پوری شریعت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ رب برج کا کمال ہے عدم اس کے اکیلا ہونے میں مگر انسانوں نے اللہ تعالی کے اس مقام کو پہچانا اللہ کی کیا قدر کی اس کی شریک بنا دی اس کی صفات نے لوگوں کو شریک کر دیا اس کی افعال نے شریک کر دیا ببا قدر اللہ کا قدر اور اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی توحید اور شرک کے مسئلے کو بیان کر کے فرمائی یا یو الناس بری میں مسئلہ فصل نہیں ڈو لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جائے اس کو سنا اللہ تعالیٰ مثال بیان کر ان اللہ دینا تو دوں گا میں دوں نہیں یخل کو بات والا رشتہ معروم تم جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ انسان ہو فرشتے ہو جن ہو حجر ہو شجر ہو زندہ ہو مردہ ہو وہ کوئی کراچی کی سرکار ہو لاہور کی ہو اجمیر کی ہو پاک پتن کی ہو ان سب کو ملا کر سب کو جمع کرنا سب کو ایک میدان میں دے اور ان سے کہو ایک مکھی بنا کر دکھا دو نئی اخلو کو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی یہ پیٹھویں دور ہے اگر یہ کفار یہ خوباسار چاہے اس چیلنج کو قبول کر سکتے اپنی اس ٹیکنالوجی اور ترقی کو بروئے کار ڈا کر ایک بکھی بنا کر دکھاوے تاکہ قرآن کی تقریب کر سکے قرآن کا انکار کر سکے شریعت نے بہت سے چیلنج اوپن رکھے ہوئے اس قرآن کی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کر لے ایک آیت بنا کر لے او آج تک اس کی کوئی تکمیل نہیں کر سکا فل یخلو کو ذرا ایک ذرہ بنا کر لے آؤ کوئی نہیں بنا سکتا ابراہیم علیہ السلام نے نمروز سے کہا تھا میرا پرغرت مشرق سے سورج شروع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تم ایک دن مغرب سے ضرور کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا کیا نہیں موجود ہے اسلام کو جھٹلانے کے لیے بے شمار سازشیں ہو رہی ہیں اس کا جواب دے دو کسی کے پاس نہیں اور یہ بھی کھلا شہر ہے, اچھا ہے ایک مکھی بنا لو سارے بابوتوں کو اکٹھا کر لو ایک مکھی بنا کر لے چلو یہ بھی چھوڑو مکھی بھی چھوڑو تم سے نہیں بن سکے وہی یسو محمد زباب شعید لائیسن کے روک میرے تم کھانا کھا رہے ہو اور مکھی تمہارے کھانے پر بیٹھ جائے اور تمہارا کچھ کھانا چھین لے تم وہ اپنا کھانا اس سے واپس لے کر دکھا دو اس سے اگلوا کر دکھا دو یہ کر لو مکھی تو نہیں بن سکتی یہ کر لو تمہارا اپنا کھانا وہ بانڈے کھاتے ہو کومے کھاتے ہو مکھی اٹھا کر لے گئے وہ چھیل کر دکھا دو واپس لوٹا کر دکھا دو یہ بھی نام کے تعلیم و مظلو یہ تعلیم مظلو دونوں کمزور یہ آبد اور محمود دونوں کمزور کسی کام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور ایسوں کو تم اللہ کے برابر خراب دیتے ہو اللہ کا شریر چہراتے ہو یہ پتھر یہ حجر یہ شجر یہ مردے اللہ کے برابر ہیں بمال قدر اللہ کا قدرے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پیسے یاد رکھو ان اللہ نقبی عزیز اللہ بڑا طاقتور بڑا غالب ہے اللہ کا خوف کرو قیامت تمہیں نہیں قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے زمین و آسمان ایک انگلی پر ساری مخلوقات دوسری انگلی پر اور یہ تریاں اور خشکیاں تیسری انگلی پر اللہ ان کو گیند کی طرح اچھالے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کو درد زمین کے بادشاہ کہاں گئے لاؤ جن کو پکارتے تھے کھڑا کرو ان کو در اس قوی اور عزیز کو قیامت کے دن کیا جواب دے دالت قائم ہوگی اس کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے اس عدالت کا سامنا کرنا ہے کیا جواب دو گے کیا خوش مزدار جب جہنم سے کردن باہر آئے گی مسلم احمد کی حدیث ہے جہنم سے کردن باہر آئے گی میدان میں اور کیا کہے گی کلر تو میں تلا تھا میری ڈیوٹی تین انسانوں پر تین انسانوں کا تعاون کروں اور ان کو اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈال تین انسان بالکل جبار ایک ہر وہ شخص جو اس زمین پر سرکش تھا تکپور کرتا تھا بڑے غرور اور گھمان میں متلا تھا سینا تان کے چلتا تھا پاؤں پٹس کے چلتا تھا سر اٹھا کے چلتا تھا ایک اس کو ابھی سے اٹھا کے ڈال دوسرا بالکل من جانا اللہ آخر ہر مشخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوجا اور پکارا شرک کیا اس حجر شڈر کو ان انسانوں کو اللہ کے برابر کیا اللہ بھی دستگیری کرتا ہے اور فلاں بھی دستگیری کرتا ہے اللہ بھی مشکل خوشا ہے اور فلاں بھی مشکل خوش ہے اللہ بھی حاجت روائے اور فلاں بھی حاجت روائے اللہ بھی داتا ہے اور فلاں بھی ہے اللہ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں بھی عالم الغیب ہے وما قادر الا الله کا خوف دے. ایسے لوگوں کو ابھی سے اٹھا کر جہنم میں ڈال نبی المصوری اور تیسرا مصوری جو فوٹو بنانے والے تصویر بنवाने वाले بنانے والے تو بہت ہی حمدناک کام ان شبناس اداب یوم القیام اللہ دینا یو واہ خلف اللہ قیام کے سب سے سخت اداب ان مصورین کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلف میں شب و اختیار کرنے کی کوشش کرتے مصبر اللہ ہے اور یہ مصور بننے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ آئی خلط کہ تم نے فوٹو بنائے ان میں روح ڈالو ان کو زندہ کر کے اٹھاؤ اس کو کیا کرو گے تو ان کا انجام ابھی سے ان کو اٹھا کر اللہ رب رزت کی اس قدرت اور طاقت کا مقابلہ کرو گے انسان اللہ کی کما حق کو قدر نہیں پہچانے اس کی قدر پہچاننے کا حق کیا ہے اولین حق اس کی توحید ہے اس کو سب سے پہلا فریدہ قرار دے کر پہچانو اور اس کا حق ادا کرو کیا کہ یہ صفت الواحد یا احد جو ہے یہ ساری صفات کا مبنا ہے اللہ ادا ہے اللہ الا ہے اور عقیدہ کیا ہے وہ اکیلا ہی لا ہے اور کوئی نہیں قسر کے ساتھ اس مبالغے کے ساتھ اللہ رزاق ہے وہ اکیلا ہی رزاک ہے اور کوئی نہیں اللہ عالم الغیب ہے وہ اکیلا ہی عالم الغیب ہے اور کوئی نہیں اللہ مشکل گشاہ ہے وہ اکیلا ہی مشکل گشا ہے اور کوئی نہیں ان ساری صفات کی بنا جو ہے مصیبت راحت ہے ایک انسان کی ایک مکلف کی ابنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانے اگر یہ بات پہچان لی ہر بات پہچانے اللہ اکیلا اپنی ساتھ میں اکیلا اپنی شفاظ میں نبی السلام کی حنیس انا دل ہے جس حد متصرین اس من من دخل الجنہ اللہ پاک کے ننانوے نام ہیں جو ان ناموں کو پڑھے ان کو یاد کرے ان کے معنے سمجھے ان معنوں کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے وہ جنتی اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ اس کی اسما کے ساتھ یہ تعلق اتنا قیمتی رہ نہیں وہ جنتی اے انسان تو نے کیا اللہ کی قدر پہچانی میرے پروردگار کے نام میرے پروردگار کی صفات تو نے کیا پہچانی مالا تعلم اللہ تعالی نے اس دین میں سب سے بڑا گنا کیا قرار دیا آپ کے دن میں شرک ہوگی سب سے بڑا گنا شرک ہے لیکن اس سے بڑا بھی گنا ایک اور ہے اور وہ ہے اللہ تعالی پر باتیں کرنا بغیر علم کے اللہ تعالی پر بغیر علم کے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرمانے نوتخبر قابل کہ ہمارا پیغمبر بھی اگر اپنی بات کہے اور اس کو ہماری طرف ڈال دے منسوخ کر دے بات اس کی اپنی ہے اور اس کو دین کے کھاتے میں ڈال دے ہماری طرف منسوخ کر دے ہم دائیں ہاتھ سے اپنے پیغمبر کو کھینچ کر اٹھا لیں گے اور ان کی شاہ رکھ کاٹ کر ان کی زندگی کا خاتمہ لیں گے اس دین میں اپنی طرف سے باتیں کرنا اتنا خطرناک اتنی بڑی وعید اور آج جو بڑی بڑی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ لوگ اس دین کے تعلق سے اپنی باتیں کرتے ہیں。خرافات اور سب سے بڑی جرت اور جسارت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں اپنی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرش کی مخلوق یہ فرش کے کیڑے مکوڑے ایک حقیقر سے پیدا کیا ہوا احساس اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتا حکم لگا دیا جتنے مذاہب بادل یہ چاہتی ہے معطل ہے عشاعر معذور ہے محتضل جن کی باقیات آج بھی موجود ہیں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے بارے میں ان کے عقیدے پڑے ہیں. وہ عقیدے کیا ہیں بقول امام معامل قیم رحمہ اللہ کے ان کی کوشش یہ ہے کہ قرآن الحدیث نے اللہ تعالیٰ کے جو تعارف ہیں قرآن الحیث اللہ رب العزت کہ جو بھی تعریف وارث ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا اور اپنے تعارف کے ساتھ ایک نیا علاقہ کھڑا کر دوں چین کی کوشش اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ میں ایسا میں ایسا میں ایسا میری صفت ایسی یہ کیا کہتے نہیں آنا تو ایسا نہیں تو ایسا تو ایسا تو ایسا اور تیری صفات ایسی اس سے بڑی کچھ ہو سکتی کچھ سارت ہو سکتی تازی صرف اپنے مذہب کے پران کو برقرار رکھنے کی اللہ کی پہلی اصل ہے یام کا بندوں میں بات کرم بخاری کا طرف دے رہے تھے مار العراض دل قیامت کے دن اللہ کے دیدار میں اللہ کے جیاروں کہ اہلِ اللہ کو دیکھ لیے موجود مجھے یوم نہ دے رہا یہ نہ اس دن چہرے دروتا ہو گئے اور پر اپنے پروردگار کو دیکھیں اور یہ سرو اللہ کے دیدار سے حاصل ہوتی رہے جوں جوں اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے تو ان کے چہرے کا پسند کی پڑتی رہے اور یہ لامت ہے کبھی ختم نہ ہو سنی اللہ کا دیدار حاصل ہو گیا ایک دفعہ پہمبل اسلام صاحب ایک رات کے ساتھ اور کا چاند روشن بڑی آدت کے صحابہ اس چاند کو دیکھ رہے جغمبل اسلام بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے سوچا کہ اپنے ساتھیوں کو اس چاند کے حوالے سے کچھ علم دے دیا تھا فرمایا کہ ان تم سطر کما ترون کمر فکر لات تم اپنے پروتگار کو جیسے اس چوتھری کے چاند کو دیکھ رہے اور کوئی تکلیف نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو تکلیف کے دو معنی ہو سکتے یہ کہ مت سمجھنا کہ بڑی بھیڑ بھار ہوگی پتہ نہیں میں دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں رش ہوگا وہ میرے آگے بڑا لمبا تو کھڑا ہو گیا انسان پتہ نہیں مجھے نظر آئے یا نہ آئے نہیں ادل ارائے گی اندر اپنے تختوں پر پیٹ لگا کر اپنے پرار کو دیکھو گے اور یہ مت سمجھنا تکلیف کا دوسرا بینر کہ وہاں تو نور ہی کور ہے یہ آسیں چینر ہی آنکھوں کو ٹھنڈک راحت اور نطافت اور سکون ملے دو سروں میں اضافہ ہو رت پڑے یہ پرور دیوار کا دیدار سریا موجود اب کچھ لوگوں کو اپنے مذہب کی فکر پڑی ان کا پہلا دیدہ یہ ہے کہ اللہ کی چہت نہیں اللہ تعالی کی چہت نہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کا دیدار حاصل ہوگا کس طرح ہوگا اللہ ایک مقام پر موجود ہوگا اور وہاں اس کا دیدار ہم کریں گے اور یہ جہد کو مستلز جہد پر اللہ کی رویت کے عقیدے سے اللہ کے دیدار کے عقیدے سے اللہ کی, کی, سے اللہ کی جہد لازے یہ کہیں تو ہوگا نا جہاں اس کا دیدار ہم کریں گے یہ جہد کو مستقبل اور جہد کو ہم باندھتے اپنے اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور دینے کا انکار ہماری بھی دعا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم رکھا محروم رکھنا ان بہمانوں کو جو تیرے دیدار کو نہیں مانتے تیری تجارت کو نہیں مانتے تیرے پیغمبر کی شفاعت کو نہیں مانتے انہیں اپنے پیغمبر کی شفاعت سے محروم رکھا یہ بادییں ہیں اپنے مذاہب بادلت کی فکر کہ شری دست کا انکار ہے قدر اللہ کا ہمارا من اس اللہ کی چہت کے کا نا سب چھ چہتے ہیں نا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کا تعارف رہتے اللہ فوق بناتا ہے بنا یمین امین بنا شنا بنا امام بنا خل اللہ وہ ذات ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں نہ بائیں اس تحریر کی روشنی میں ایک محدوم اور موجود چیز میں کیا فرق ہوتا کہ یہ تو محدوم چیز کی محدوم جو چیز ہے ہی نہیں اس چیز کی تعریف یہ ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں نہ وہ اوپر ہے نہ وہ نیچے ہے نہ وہ پائے نہ وہ آگے نہ کچھ یہ تو محدود چیز کی سفار ہے یہ تو اللہ کا انکار ہے جبکہ فضب حق جو شریعت نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اللہ اوپر اللہ تعالیٰ اوپر اور یہ اللہ کے شجاع شاد وہ اوپر جی اوپر مان لیا تو اس کا مانا اللہ اللہ تعالیٰ کو اوپر کی چہت سے گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ معصور ہو جائے یہ معصور کی اختراع تمہاری اس خدیث عقل کی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے چہت الوب ہے اور وہ چہت الوب ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے لائق اب کسی چہت میں ہو وہ جہت ہم کو پھیر دیتی ہے اگر اللہ کے بارے بارہ بھی سیدہ ہوگا تشویح ہے نہیں سکم اس لیے شہر اس جیسی کوئی چیز اس کے لیے جہت علوم ہے بالکل ویسے جیسے اس کی ذات کے نئے کون سا رقص ہے اللہ کی ساتھ کے بعد تو پہلے جیسے چہت کا انکار کیا حالانکہ چہت کا انکار سینکڑوں شری رسو کا انکار اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ پر رکھ شیخ مزید راجدی رہنا ہونا ان کی کتاب توحید ابھی اس میں اللہ رب عزت کی جہت علوم کو اس کے اوپر ہونے کو شاہ صاحب نے ثابت کیا ہے سینکڑوں دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے سینکڑوں بلکہ مجھے کہنے دو ہزاروں دلائل. اللہ اوپر آپ سجدے میں کہتے ہیں سبحان عربی عرب جو آئلہ جو سب سے اوپر حدیث ہے زمین سے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ آسمان کی بوٹائی پانچ سو سال کی پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ اس طرح تیسرا چوتھا اور ساتواں آسمان اس کے اوپر سمندر پھر حامری نے عرش پھر اوپر انداز کی کرسی کتنی مسافت اوبر کا عرش ارحمان پر مستوی دیا مسابت ہو رہے ہیں جگبر فلاب نیراج کو گئے تو کہاں گئے نیچے گئے یا اوپر اللہ سے ملنے گئے تھے کہاں گئے تھے مشرق کی طرف گئے ضرب کی طرف گئے نہیں اوپر اللہ اوپر تھا پورے کلے میں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلے میں پہے بندوں کے آغاز چڑھتے اللہ کی طرف اوپر چڑھتے فرشتے اوپر جاتے اللہ نے کتابیں اتاری اتارنا اوپر سے نیچے ہوتے اللہ بادشاہ اتارتا ہے اتارنا وہ اوپر سے دیجیے اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ رزل کو ایک صحابی بگی رکھنا پاس مجھ پر ایک غلام آزاد کرنا ڈنگ ہے ایک لونی ہے. مجھے معلوم نہیں مسلمان ہے یہ نہیں اور شرط یہ آزاد کرنے تو مسلمان وہ لے کر آئے آپ نے پوچھا اے رمبا اللہ کہاں ہے اشارت اس لوڈی نے اشارہ کیا آسمان کی طرف اللہ اوپر تمہارے ان فقیروں سے کی میں علم کا سلا موجود ہے اور یہ دو دو من کے سر اس مسئلے کو قبول کرنے سے بات اللہ کی جہت کا انکار کر اس نے کہا اوپر میں اس نے اوپر اشارہ کیا پھر ندیر اسلام کی طرف انتہ رسول آپ اس اللہ کے رسول کہ اور میں اس کو آزاد کر دو یہ عقیدے پر آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی جبکہ فقہ حنفی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عین اللہ کا سوال کرنا فرح عین اللہ کا سوال کرنا بلحت حساب اللہ کے سکندر نے اس لوڈی سے کیا اللہ عبر جہدو صاحب ہے اب یہ لوگ جہد علوم کر ہی مان اب کہتے ہیں اللہ کا دیدار اگر مان لی تو اللہ کہیں ہوگا تو اپنا دیدار کرائے گا وہ ہونا چہد کو مستل پہلے جہد کا انکار کیا پھر دیدار ہی ہے. یہ نصوص رہی ہے ادارے نہ دے اپنے پروردگار کو قیامت کے جو لوگ دیکھیں گے پتا اس کی تعرین کیا کی جو ہے یہ نظر میں بھی ہو سکتا ہے انتظار سے بھی ہو سکتا نظر سے اور انتظار سے یا مانا یہ نہیں کہ اس لوگ اللہ کو دیکھیں گے یہاں مانا یہ کہ اس دن لوگ اللہ کا انتظار کریں گے جنگت میں انتظار کریں گے بولوا یہاں بہتر کہ نا زیرا کیا بنتا ہے دیکھنا ہی انتظار کرنا تھوڑی سی مشکل بات ہوگی کہ باپ نادارا یقور اگر متحدی ہو بغیر کسی سدا کے واسطے کے وہ انتظار کے معنیٰ میں ہو سکتا ہے لیکن باپ نادارا یقور اگر متحدی ہو واسطہ با علا کے اس کا ایک ہی معنی بنتر کو دے ہے یہاں وجو ہوئی ہوں میں نے نادرا نہ دے رہا یہ ناظرہ علا کے ساتھ ہے متحدی بلا یہاں دیکھنے کے اداروں کو محنت بنتے ہیں یہ تعمیر شہر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جا کر بھی انتظار ہی کرنا پڑے اتنی بڑی ہم لگے الگ وہاں جا کر بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا انتظار کرنا پڑے وہاں تو جو خارج کرو گے وہ سامنے موجود ہوگی بلاک دیا موت نہیں ہوا تم دیا متنا جو تمہارے دل میں سوچ آئے گی وہ سامنے موجود ہوگا تو ہاں کوئی انتظار نہیں سامنے آم کا درست ہے تم چاہو آم کھاؤ وہ آم خود بخود ٹوٹ کے سامنے انتظار نہیں اب تم نے وہ آم کھانا شروع کر دی دل میں خواہش آئی انگور کھانا چاہیے اب وہ منہ میں آم ہے وہ آم انگور بن جائے کوئی انتظار نہیں وہ آم انگور بن جائے کوئی انتظار ایسی پودی تعمیر جو قانون کے خلاف گرامر کے خلاف نہ وہ صرف کے قواعد کے خلاف اور جنت کی شان کے خلاف جنت پہ کوئی طرف درق درق درق درق. اللہ کی قدر نہیں پہنچاتا یہ انسان اس زمین کا کیڑا اللہ پر حکم لگاتا اللہ ایسا اور اللہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا میں ایسا تم کہو کہ یار تو ایسا اور ایسا نہیں بلکہ جیسا ہم کہہ رہے پر ویسٹے کا اللہ دربار ہے میں اب سے مجھ ہوں تم کہو تو ہر جگہ موجود کہتے ہیں نا حاضر لانا کتنے بڑی گسا نہیں رہتا حاضر ہونا اللہ کی سفر نہیں حاضر ہونا اللہ کی سفر کیونکہ حاضر کا میں نا اپنے جسم کے ساتھ کہیں موجود ہو اللہ بالا اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر اس کا علم اس کی قدرت اس کا قبضہ پوری کائنات پر لیکن مزاح ہی عرش پر اور آپ کہیں کہ مذاق ہی ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ حاضر ہے یہ قیدہ ہے اس میں یہ توہین ہے اللہ رب اللہ رسدی توہین ہے کیونکہ حاضر میں توادو ہے حاضر میں کمزوری ہے اللہ کے لیے کدھر ہے تبادل نہیں آپ ہدب سے کہتے ہیں غلام حاضر غلام حاضر کلاس میں استاد حاضر لگاتے شاگرد کا نام لیتے وہ کہتا حاضر جناب یہ توادو کے نام بلکہ بعض اوقات یہ تعطیل کا نمب عدالت میں ملزم حاضر جاری شریف لے ملزم حاضر تو یہ نہیں کہا کہ جج حاضر ہو گیا مجھے بھادے, مجھے بہادر تصحیح تحقیق یہ صرف ترین ہے ہی نہیں نہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اگر ہر جگہ نظات ہی موجود ہو کر وہ علم حاصل کرتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا آپ بھی کر سکتے جب تک میں نے انڈسٹری دیکھ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے کیسے اب میں نے آڈر دے دی مجھے معلوم ہے اس کی تین کھڑکیاں ایک طرف ہیں تین اس طرف ہے چار سو ہیں ایک مرکزی دروازہ ہے اس طرح کھڑکی چھت آٹھ لوگ پنکھے میں بھی یہ علم لے سکتا ہوں اگر ہر جگہ پہنچ کر وہاں کا علم لینا ہے یہی انداز کی شان ہے یہ تو سب کر سکتے ہیں کیا انترادی کیا اس کا کمال کمال تو یہ ہے اپنے عرش پر مجھ کو بھی ہے اتنی بلندی پر جو آپ نے سن لی ہے اور پوری کائنات کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے سیاح رنگ کا پہاڑ ہو اس کی تہ میں سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو اللہ اپنے ارش پر دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ایک بار دھماکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کما حدو قدر پہچانے ہی نہیں تو اس کی قدر کیا ہے اس کی قدر اس کی توحید کی معرفت ہے اس کی قدر اس کے اسماعت فاط کی مار اس کی قدر اس کے افعال کی معرفت ہے اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اس کی توحید کو سمجھا جائے اس کی توحید کو پوری زندگی کا حصہ بنایا جائے اس کی قدر یہ ہے کہ اس نے دین بنایا اس دین کو قبول کرو اسی پر اتفاق کرو اور نئے نئے طریقے نئے راستے یہ اللہ کو دلکار کے سے اس کی پیغمبر سے بغاوت کی کی ہوتے ہوئے کا اور کا احضار کی اس کی قدر نہیں پہچانو مارا کمرہ جلد تم اللہ کے بقار کو کیوں نہیں پہچان بازی تفصیلات کہ اے لاتا لاتا لاتا للہ عظمت تم اللہ کی عظمت کا اور اس کے بقار اور حیبت کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے اس کی اتاج ہو اس کے قوانین کی پابندی ہو اس کی حدود کا احترام ہو اس کی حدود کی ہو یہ سب اللہ عزت کے وقار اور اس کی قدر کو پہچان حقوق جن کو ادا کرنا چاہیے لیکن چونکہ انسان استحقاف ہے انسانوں میں پانی مشرف بناتی مشرق ہر طرح کے کی لوگ کہ اللہ کے وقار کو کیا ہیں اس کی قدر کو کیا پہچان کبھی یہ لوگ سب سے زیادہ اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گی مشرق ہمیشہ جہنم میں رہے گا کبھی باہر نہ آ سکے گا ایک بنے تھے اس کی کوئی نیٹینا قبول نہیں کرے گا اور یہ دونوں اس دین کے باغی اللہ کی قدر نہیں پہچان اللہ نے دین خود بنایا خود بنا کر دیا کتنی بڑا کتنا بڑا احسان ہے ہم اس دین کی قدر نہ کریں اس کے مقابلے میں اپنا دین بنائیں اپنی باتیں اختراع کریں اپنے دینیں اختراع کریں کتنا بڑا جرم ہے یہ انسان باغی کسی بخشش کا مستحق نہیں ہے کسی رحمت کا مسئل اللہ تعالیٰ ان معانی کے ساتھ ان مفاہین کے ساتھ ان عقائد کے ساتھ ہمیں یہ توبیف دے کہ ہمارے دل میں ہمارے عمل میں اللہ رب العزت کی تعزیم اور اس کی حیبت کی قدر ہو اور معرفت قدر پہچان ہو اور یاد رکھو یہ پہچان بہت بھاری اور عظیم نعمت ہے بعض اوقات یہ پہچان اور یہ دار ہو سبھیوں کی عبادت پر بھاری سبھیوں کی کہ مارے پر عقیدہ ورنہ, ورنہ صحابہ اکرم عمل کرتے تھے عمل میں تقریباً سب برابر نبی الاسلام سے ملتے آپ کی پیچھے نوازے پڑھتے آپ کے ساتھ جہاد کرتے آپ کے ساتھ حج کیا آپ کے ساتھ عمرے کیے قیام الہر کرتے تھے عمل میں تقریباً سب برابر ابو بک صدیق رضی اللہ سب سے افضل کیوں ہیں عمر بن خطاب ایسا انسان یہ جی کیوں کہتا ہے کہ یا نہیں بڑے حکم کو صدر ابی بکر کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا امکان کرتا تاکہ وہ بار پہ وہ جو اللہ نے آپ کو عطا کروایا اس نے میرا بھی حصہ ہوا سننا ہوگا سن صحیح بخاری کے لوگ کہ جغمبر اسلام زندہ تھے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ نبی اسلام کے بعد سب سے افزو بکر ہے ان کے بعد عمر ہے اگر عمل کا معاملہ ہوتا عمل تو, تو سب کے برابر ہے قرآن سب پڑھتے ہیں نماز سب پڑھتے ہیں حج سب نے کیا جہاد سب کر رہے تھے سب برابر ہے یہ فرق کیونکہ تفاوت کیوں ہے یہ تفاو عقیدے اور معرفت کا تفاو ہم عزت کی طرف کہیں اس کی صفات کا صحیح علم، صحیح پہچان پر اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں مل سکتی اور بعض اوقات کی نعمت سبھیوں کی عبادت کو بھاری یا تو اللہ کی قدر پہچان دو اس ذات کو پہچانو اس کی صفات کو پہچانو اس, کی کو پہ اس کی کو پہ پہ کے افعال کو پہچانو اور پہچاننے کے بقادے پورے کرو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں احکام کے سے کیا کچھ فرمائے جس اللہ نے یہ فرمایا کہ بے نمازی کا ہے تو ہم یہ تصور کر سکتے کہ اسلام لانے کے بعد نماز نہ پڑھے اگر نماز نہیں پڑھیں گے ہم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانا جس اللہ نے یہ فرمایا کہ زانی کو شدید آزاد ہوگا سود خور اللہ تعالیٰ سے رانے جنگ کر رہے اس کے بعد بھی ہم یہ گناہ کریں سود کھائیں ہم نے اللہ کی قدر کو پہچانا تو اللہ کی قدر اس کی ذات و وقت کی معرفت میں اس کے دین کی معرفت میں اس کی افائد کی معرفت میں اس کے حکام کی پابندی میں اور اس کی اطاعت اس کے پیغمبر کی فرما برداری میرے مختصر قواعدات کو دیے عصاہد ریما کی تشریح میں اور بہت کچھ کہا جاتا ہے توحرید باغ تعالیٰ کی معرفت اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی دو ہی باتیں اپنے دن وقال شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کی. کوئی من تعبد پتہ عبادت کس کی کرنے اور کیسے کر عبادت اللہ کی اور کیسے طریقہ محمد الرسول اللہ اسی پر صحیح بہوم قائم ہو سکتا ہے اللہ کی قدر کو پہچانے اللہ پاک ففیز ادافردہ اور صحیح فہم ادا پردہ عقیدے کا اپنی ذات اور صفات کا جو صلی صالحین کا فہم تھا صحاب کا اس پر ہم کو قائم رکھے اور جو صحیح اللہ رب العزت کی قدر کا ایک حق ہے اللہ ہم کو عطا فرمائے جو صحیح خشیت کا حق ہے اللہ ہم کو وہ ادا فرمائے اور اس کی تعمیر اور کشمیر کی توفیق توہین ادا نقو نقو نکالا نہیں کر